صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہی و صحبہی بارک و بارکہ وسلم جنت الدوزخ سلسلے میں حادری ہے ایک دن ہم انشاءاللہ جنت کا بیان کریں گے اور اپنے رب سے جنت طلب کریں گے اور اگلے دن جہنم کا بیان سنیں گے اور اپنے رب عز و سے اس سے امان مانگیں گے ہمارے آقالی صلات اسلام نے ماہ رمضان رمضانبارک میں کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کی ترغیب دلائی اور یہ بھی ترغیب دلائی کہ اللہ تعالی سے ماہ رمضان میں بالخصوص جنت طلب کی جائے جہنم سے اللہ عزل کی پناہ طلب کی جائے جہنم کیا ہے سنیے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی نے کافروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے ایک مقام تیار کیا ہے مشرکوں کو منافقوں کو مجرموں کو گناہ کو عذاب دینے کے لیے سزا دینے کے لیے ایک مقام بڑا خوفناک نہایت بھیانک اس کا نام ہے جہنم اور اسے اردو میں دوزخ بھی کہتے جہنم کو جہنم کیوں کہتے ہیں روہل بیان میں ہے جہنم کو گہرا ہونے کی وجہ سے جہنم کہا جاتا ہے اور جہنم ہے کہاں جہنم ساتویں زمین کے بھی نیچے ہے اللہ تعالی نے جہنم کو کیوں پیدا فرمایا جہنم کو پیدا کیے جانے میں حکمت کیا ہے یاد رکھیے جہنم دوزخ اللہ تعالی کے جلال کا مزہ ہے اللہ تعالی نے جہنم کو اس لیے پیدا فرمایا کہ مخلوق کو علم ہو اس کی کبریائی کا اس کے جلال کا لوگ ڈریں اور خوف کھائیں گناہوں سے باز رہیں جہنم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ان بدبختوں کو سرزرش کرے گا جنہوں نے انبیاء کرام علی سلاط وسلام کا ادب نہ کیا رسولوں کا ادب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سینا موسا کلیم اللہ علیہ نبی جینا والسلام کی طرف وہی بھیجی میں نے جہنم اس لیے پیدا نہیں کی کہ میرے ہاں رحمت کی کمی بلکہ میں نے جہنم اس لیے پیدا کیا تاکہ دوست اور دشمن کی پہچان ہو انہیں ایک جگہ رکھنا مناسب نہ تھا اس لیے دوستوں کے لیے جنت اور دشمنوں کے لیے جہنم پیدا فرمائی Surah <laughs> Al-Fatihah جہنم کی شکل و صورت کیسی سنی معلوماتی بات بھی ہے ڈرا دینے والی بات بھی ہے روح بیان میں ہے اللہ تعالی نے جہنم کو بھینس کی شکل میں پیدا فرمایا جہنم کی آنکھیں بھی ہیں جہنم کے کان بھی ہیں جی ہاں جہنم کی زبان بھی ہے چنانچہ سننے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوہتر حضرت سینہ بحرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دو اپنی گردن باہر نکالے گی اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گی اس کے دو کان ہوں گے جس سے سنے گی ایک زبان ہوگی جہنم کی جس سے وہ کلام کرے گی جہنم کہے گی میرے سپرد تین قسم کے شخص کیے گئے ہیں ہر متکبر ہر وہ شخص جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے اور تصویریں بنانے والے اللہ کی پناہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے تکبر سے بچائے شرک سے بچائے اور تصویریں بنانے سے بچائے ایک تو موبائل میں تصویر بنائی جاتی ہے یہ ناجائز نہیں وہ الگ سے جو تصویر بنائی جاتی ہیں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا جائے اس کی ممانت ہے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 وہ جہنم کی دو آنکھوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنا لے عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جہنم کی دو آنکھیں فرمایا کیا تم نے سنا نہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے پارا اٹھارہ سورہ فرقان آیت نمبر بارہ مكان مكان بعید بعید بعید سمیعود سمیعود وزبیرات وزبیرات ترجمہ تنظور ایمان جب وہ انہیں دور سے جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی کون جہنم جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا الہی a oh. oh. اللہ تعالی علی محمد میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصلہ آباد کے موتقفین جو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور عالمی مدنی مرکز میں تو ماشاءاللہ اللہ ہزاروں جہنم جو ہے سانس بھی لیتی اس کی سانس کیسی ہے اللہ اللہ, اللہ. مسلم شریف حدیث نمبر 185 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی تیزی دوزخ کی بھڑک سے ہے جو گرمی ہوتی ہے اس کی تیزی دوزخ کی بھڑک سے ہے آگ نے اپنے رب از سے شکایت کی تھی کہا تھا یارب میرے بعض نے باز کو کھا ڈالا تو رب از وجل نے اسے یعنی جہنم کو دو سانسوں کی اجازت دی ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں یہ وہی تیز گرمی اور ٹھنڈک ہے جسے تم محسوس کرتے ہو اور مشکا شریف میں ہے کہ جو تیز گرمی تم پاتے ہو یہ دوزک کی گرم سانس ہے اور جو تیز ٹھنڈک تم پاتے ہو یہ جہنم کی ٹھنڈی سانس ہے جہنم کے اندر آگ کا عذاب بھی ہے اور جہنم کے اندر ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے اللہ ہمیں دونوں سے محفوظ فرمایا اس حدیث کے تحت جو مشکا شریف کی پیش کی گئی مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دوزخ جب اوپر کو سانس لیتا ہے تو دنیا میں عموماً سردی کا زور ہوتا ہے اور جہنم جب نیچے کو سانس چھوڑتا ہے تو عموماً گرمی کی شدت اللہ اکبر ہمارا بدن تو کتنا نازک ہے ہم سے سردی برداشت نہیں ہوتی گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی اگر اللہ کی پناہ ایمان برباد ہو گیا تو یاد رکھیے جو کافر ہے جو بے ایمان جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ فار ایور جہنم میں جلتا رہے گا اور جہنم کی ہوناکی کیسی ہے جہنم کا سانس لینا کیسا ہے جہنم کے سانس لینے کا وبال کیسا ہے سنیے مناج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا حشام بن حسن علی رحمت الحنان فرماتے ہیں میرا ایک بیٹا جوانی کے حالت میں فوت ہو گیا وفات کے بعد میں نے اسے خام میں دیکھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا جوانی میں فوت ہوا اور خواب میں دیکھا کہ وہ بوڑھا ہو گیا میں نے پوچھا بیٹے تو بوڑھا کس طرح ہو گیا اس نے جواب دیا جب فلاں شخص مرنے کے بعد دنیا سے ہمارے پاس پہنچا تو دوزخ نے اسے دیکھ کر سانس لی جس کی وجہ سے ہم سب ایک پل میں یعنی ایک سیکنڈ میں بوڑے ہو گئے نعوذ باللہ الرشیم من, ع... من العذاب العلیم ہم اللہ از وجل سے جو کہ بہت مہربان ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں دردناک عذاب سے گری ت Thank you, Lord. <سؤال> <بلوح> <سؤال> اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں جہنم سے امانتا فرما دے یاد رکھیے روزہ جو ہے یہ بھی جہنم سے ڈھال بنتا ہے روزہ رکھنے والا جہنم سے بچایا جائے گا اللہ ہمیں ماہ رمضان کے صدقے جہنم سے آزاد فرما دے انشاءاللہ شاء بشرط صحت و زندگی کل ہم جنت کے بارے میں سنیں گے اور اپنے رب سے جنت مانگیں گے